اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر پندرہ بالکل آسان سی بات اور یہ حدیث جو ہے جو آ رہی ہے حدیث نمبر پندرہ یہ کئی صحابہ سے مر بھی ہے لیکن ہے بڑی عبرت کے چیز دیستو اس کو یاد رکھو اور اللہ تعالیٰ سے عمل کی دعا ماغو اللہ اکبر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول علیہ السلام قال اللہ اگر رسول نے فرمایا من کانا یؤمنو باللہ والیومل تم سے جو شخص ایمان رکھتا ہے اللہ پر اللہ پر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ہمارا رب ہمیں سدا دینے پر قدرت رکھتا اللہ پر اللہ کے ڈر خوف قدرت پر والیوم آخر اور حساب اور کتاب کہ مرنے کے بعد کچھ بھی کریں گے دنیا میں سدا نہ ملے لیکن حساب کتاب دنیا کو نہیں لینا ہے کس کو لینا ہے اللہ کو حساب دینا ہے جس کو ان دونوں باتوں پر یقین ہو اللہ کے اللہ اور یوم حساب اور کتاب اتنا تو معلوم قیامت آئے گی بھائی پڑھتے تو ہوں ایمان کا مطلب کیا ہے جس کو یہ احساس ہو کہ واقعی ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں قیامت کے دن ہر چیز کا حساب اور حساب کیسے ہوگا دوستو کیسے ہوگا کتنا مشکل جمی کو ہمارے بہت سارے اہل حدیث بھائی سورۃ کہف کی تلاوت کرتے ہیں. کرتے ہیں نا اللہ اکبر و وضع ال کتاب قیامت کے دن نامے اعمال جب بندہ حساب کے لیے جا وجاءت كل نفس ماها سائق و شهید سورہ قاف پکڑ کے لایا گیا ایک فرشتہ گسیٹ کے لایا اور دوسرا جو ہے نام امال لے کر کے آیا آپ کا اور رب کے سامنے جب پیش ہوگا انسان تو ریکارڈ کرنے والا فرشتہ کیا کہے گا نا کر دام ہد اتی اللہ اس کے زندگی بھر کا سارا ریکارڈ ہی ہے جو تیرے حکم سے میں نے تیار کیا ہے جب بندہ کھڑا ہوا تو اللہ کیا فرمائے گا؟ الْكِتَاب اسے پہلے والی کتاب کا کفا بین سکل یو می میاں اپنے نام اعمال کو پڑھ لو پتہ چل جائے گا کہ تو جنت کا مستحق ہے یا ایک کتاب خود پڑھ لے پڑھ کتاب اپنی جب کتاب پڑھے گا تو کیا کہے گا مالی حادل کتاب لا یغادرو سغیرتن والا اللہ کوئی سوچا کل سغیرن و کبیرن مستطر یہ نہیں کہنا یہ چھوٹا سغیرہ ہے سغیرہ سغیرہ گناہ کبیرہ نہیں کرتے سغیرہ کر لو کوئی بات نہیں یاد رکھنا کسی کہو یہ کرو کیا حرام ہے معلوم پڑتا ہے سارے حرام چیزوں سے بچتا ہے وہ سمجھ گئے نا یہ کس نے کہا صرف کبیرہ کا حساب ہوگا قرآن تو کہتا ہے لاجوگا دے رو سگیر کبیر یہ کیسا نام امال اور ریکارڈ تیار کرنے والا کیسا تھا کہ نہ ہمارا سگیرہ چھوڑا ہے نا پتا چلا ہم کافل ہیں سگیرہ سے لیکن یہ انام نہیں میرے دوست ایسے حساب کتاب کا یہ مطلب ہے جو ان تین دو چیزوں پر ایمان رکھتا ہے کس پر اللہ پر اور یوم آخرت پر فکر ہے تو اسے چاہیے فل یق الخیر اولا سمت تو چاہیے کہ بات کرے تو اچھی کرے اگر اچھی نہیں کرتا تو خاموش رہے اور فضول بکواس نہ کرے کیوں کی حدیثر کثرت الکلام بے بغیر ذکر اللہ کسرت للقلب فضول بکواس نہیں کرو اللہ کا ذکر کرو فضول باتیں نہیں کرو بہت زیادہ بکتے نہ رہ جاؤ جیسے کہ اللہ فرمایا جیسے کچھ لوگ میری امت میں ایسے بدبخت ہیں جیسے گائے چارہ چباتی چلی جاتی ہے ایسے ہی وہ باتیں کرتا ہوا چلا جاتا گائے کے چارے کی طرح گائے سے تشبیہ دی گئی بچو اس سے کیوں بہت زیادہ باتیں کرنے سے انسان کے دل کو اللہ تعالی سخت کر دیتا ہے حرکت کس کی ہے زبان کی اور متاثر کون ہو رہا ہے دل سم وقص کلو باقی پڑھ لینا جس کا دل سخت ہو گیا خاصیت کو لوب مین ذکر اللہ برباد ہو وہ انسان جس کا دل ذکر الہی سے سخت ہو گیا ہے کتنی بھی باتیں سنیں کتنا بھی درد سنے زندگی گزر گئی خود سنتے ہی لیکن آج تک اس کے دل پر کوئی اثر اللہ تعالی سخت دلی سے بچائے تو بات کرو تو کیسی باتیں کرو اچھی نہیں تو من سمتا نہ ایک جملے من سمتا جتنا زیادہ خاموش رہے گا اتنا بچے گا اللہ امام بہکی رحمتہ اللہ علیہ نقل کرتے ہمیں ایک واقعہ یاد آیا سو شعب المان کے اندر ایک محدث فجر کی نماز پڑھ کر کے دعا کرو ہمیں بھی ذرا عبرت و نصیحت ہو حدیث میں محدیث محدیث فجر کے نماز کے بعد بیٹھے حدیث پڑھانے کے لئے پڑھا رہے ہیں طلبہ پڑھ رہے ہیں حد اخبرہ اخبر نہ اخبر چلے جا رہے ہیں چھوٹی سے بچی اچھی تربیت ہوئی ہے وہ آتی کہتے ہیں، آبو یا اخرج ولاب والد صاحب میں ذرا باہر جا کے کھیل لوں چھوٹی سے بچی باہر جا کے کھیل لوں والد صاحب دیکھتے ہیں پھر اخبار ہاتھ دسنا شروع کر دیتے ہیں بچی چلی گئی پھر تھوڑی دیر کے بعد معصوم بچی آتے ہیں والد صاحب اخرج و میں ذرا نکل کر کے کھیل لوں باہر جا کر کے والد صاحب کوئی توجہ نہ دیے جو پڑھنے والے تھے محدث ان کو بڑی حیرت کتنا سخت دل ہے معصوم سے بچی آتی ہے اجازت مانگتی لیکن ہان میں ہی کچھ نہیں کرتا خاموش یہاں تک کہ بچی مایوس ہو کر کے گھر چلی گئی نا لیکن بچی کچھ ہنگامہ نہیں والد صاحب اجازت نہیں ادھر نہیں کھیلوں گی گھر چلی گئی کیا گزرتا ہوگا ظہر کی جب آدان ہوئی اور مسجد سے خاص ہوئی تو جو لوگ درس میں حاضر تھے انہوں نے نہ کیا حضرت کتنا سخت دل آپ کا ہے تو دل نرم ہو جاتا چھوٹی سے بچی صرف اتنا اتنی وفادار فرما بردار تربیہ یافتہ بچے ویسے ہی نکل کے کھیلتے ہیں آپ کی بچی اجازت لے رہی ہے لیکن آپ نے اس کو ایجادت نہیں دیا کیوں اتنی سخت دلی کرے گی کہ میری بچی ہے مجھے معلوم ہے کہ کتنی تکلیف ہم کو ہوئی ہے تم سے زیادہ فکر ہے لیکن اللہ بات اصل ہے میں نے آج فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کے ادا زہر ظہر تک ہم نے کرامن کاتبین کو چانس نہیں دیا کہ کوئی فضول باتیں ہمارے نام امان میں لکھ سکیں ہے دنیا میں کوئی یہ ہمارے اسلاف تھے منکانا مین کم یو مینو بلجو مل آخر اگر میں بچی کو کہتا جاؤ کھیل لو تم کیرامر ایک فضول بات میرے نام لکھ لیتے لکھ لیتے میں کیا کروں دو فرشتے کنڈے پر بیٹھے ہوئے ہم اچھی بات کریں کہ جب بھی نوٹ کر لیں گے اور فضول کی باتیں کریں گے تب بھی وہ نوٹ کر لیں گے تو میں نے اپنے نام اعمال کو حفاظت کرنا چاہا کہ تاکہ آج ایک دن ایسا بھی گزر جائے کہ میرے نام اعمال میں کوئی فضول بات فرشتوں کو لکھنے کا موقع نہ ملے اللہ تعالی سے دعا کرو ہمارے اندر بھی یہی فکر پیدا کر دے فل یقل خیرو سن نمبر دو من کان آخر فل کرم جا رہو اور تم میں سے جو انسان ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور حساب کتاب کی فکر ہے اسے چاہیے کہ کی کیا کرے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے امام بحیکی رحمۃ اللہ علیہ نے اور شاید رمضان شروع ہوتا ہوگا تو سنتے ہوں گے ہمارے بہت سارے خطی بیان کرتے ہوں گے نبی علیہ صلاح کی مجلس میں نبی علیہ کی مجلس میں ایک صاف کھڑے ہوئے کہنے کے یا رسول اللہ ہمارے محلے میں ایک عورت ہے خاتون ہے ہاں تج کرو بے کسرت میں یہ بات مشہور ہے کہ پورے محلے کے اندر مرد ہو یا عورت بوڑھا ہو یا جوان اس عورت سے زیادہ کوئی روزہ نہیں رکھتی اتنا زیادہ روزہ رکھتی بے کثرت میں بہت زیادہ روزہ رکھتی ہے بڑی تعریف کی کہ پورے علاقے میں اس عورت سے زیادہ کوئی نفلی روزہ نہیں رکھتے بڑی اچھی بات ہے اتنے میں پڑوسی کھڑا ہو گیا دوسرا شخص کہا جا رہا صدق یہ میرا بھائی بالکل صحیح کہہ رہا ہے اس عورت سے زیادہ کوئی ہمارے محلے میں کیا میں تو سمجھتا ہوں پورے مدینے میں اس سے زیادہ کوئی روزہ رکھنے والا نہیں ہے. لیکن اتنے کسرت سوم روزے کے ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے کہ محلے کا پاس پڑوس کا کوئی انسان اس کے سر کے سے محفوظ بھی نہیں ہے زبان روزہ سب سے زیادہ رکھتی ہے لیکن فی الحصان ہے لیکن زبان کی بڑی تیز ہے بری ہے زبان سے اس کے زبان کے سر سے کوئی محفوظ نہیں ہے آٹھ بھر میں, آنفر میں آنفر زبان ہے ہاں آٹھ ماسامت اس نے ابھی روزہ رکھنا شروع نہیں کیا اللہ اکبر کیا کرے کیا کس کام کو روزہ جس کی زبان درست نہ ہو جس کا پڑوسی سر سے, سے محفوظ نہ ہو یا رسول اللہ سن لیے لیکن خیر خواہی کا زمانہ تھا ایک اس سابی اٹھے میری بہن اتنا روزہ رکھے لیکن زبان کی وجہ سے سارا روزہ برباد اللہ میں ماں سامت اس نے بھی روزہ رکھنا نہیں شروع کیا دین و ان اٹھے دروازہ کھٹکھٹایا دیکھے خیر خواہی امر بالمعروف معروف نہیں انل اور اپنے بھائی کی اور بہن کی اصلاح کی فکر پوچھتے کون میں ہوں فنا ابن فنا السلام علیکم کیا بات ہے الحمد بڑی خوش نصیب آپ ہیں آپ کے کسرت سیام کا تذکرہ اللہ کے رسول کی محفل میں ہو رہا ہے آج پتا چلا بتایا گیا کہ آپ سے زیادہ کوئی مدینے میں روزہ رکھنے والا نہیں ہے بڑی تعریف کی اللہ تعفیق دیتا ہے روزہ رکھتے ہو جب خوب دل خوش کر دیا کہتے لیکن ایک صاحب نے کہا کہ میری بہن آپ کی زبان, آپ زبان بہت بری ہے آپ کی آپ کے زبان سے کوئی زبان کے شر سے کوئی محفوظ نہیں ہے جب کسی نے کہا آپ کی زبان سے کوئی شر سے کوئی محفوظ نہیں تو اللہ رسول نے فرمایا ابھی پھر اس عورت نے روتا رکھنا شروع نہیں کیا اللہ کے رسول نے فرمایا اتنا کہا بس واپس آ گئے اس ہماری بہن کی قسمت تھی نصیحت سنی اور فوراً نصیحت کو قبول کر اب روزا بھی رکھتی ہیں اور اپنی زبان کی بھی اصلاح کر لی اب دوسرے کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے کہا اللہ وہ عورت جو رودا رکھتی تھی اور آپ نے کہا زبان کی اچھی نہیں تو رودا نہیں رکھنا شروع کیا الحمدللہ ہماری اس مسلمہ بہن نے اپنی زبان کی اصلاح کر لی اب اپنی زبان کے سر سے کسی کو تکلیف پہنچاتی ہی نہیں اچھی زبان والی ہو گئی آنے فرمایا جاؤ بشارہ سنا دو جس دن اس نے اپنی زبان درست کر لی اس دن سے روزہ رکھنا شروع کیا دعا کرو زبان کی حفاظت ہو اور پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک نمبر تین منقان کمی امراب اللہ فلکرم تمے سے جو انسان چاہتا ہے جو اللہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر جو آخرت پر تو اسے چاہیے کہ مہمان آ جائے تو مہمان کی خوب عزت افزائی ہو اپنی استطاعت بھر آپ مہمان نوازی کریں اس کے کھلانے کا پلانے کا رہنے کا سہنے کا اچھا سے اتنا جتنا انتظام کر سکتے ہو وہ انتظام کریں کہ تاکہ مہمان کو تکلیف نہ ہو اور جانے کے بعد شکایت نہ کریں سمجھ گئے نا اب ابھی ہم زیادہ بیان کریں گے تو کہیں گے کہ شیخ صاحب مہمان اس لیے اپنے لیے بیان کر رہے ہیں سمجھ گئے نا اس لیے ہم مسئلہ یہی چھوڑ دیتے ہیں اب آپ لوگ زیادہ اس کو تھوڑا سمجھ لیجیے گا